اذ بِاللّٰهِ السَّمِیعِ عَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ وَرَدِی ینحمدی ھو ونفسه ھو نالک دعاءَکَ ربی یا رب دا. قال ربی ھب لی مِِن لَّدُنْکَ ذُرّیۃً طَیِّبۃً ۖ اِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَا ھو نالک یا رب دا. دعا کی زکری نے اپنے رب سے کالا کہاسن طیبا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دے انقسمی اس یقینا تو ہی دعا کو خوب سننے والا ہے زکریہ رہی سلط و بوڑھے ہو چکے تھے اور ابھی تک وہ اولاد تھے بیوی بی بھی بی ان کی وان تھی انہیں اولاد کی کوئی امید باقی نہیں تھی لیکن جب زکاری علیہ رہی سلا سلام نے یہ دیکھا کہ اللہ صنع تعالی کی طرف سے مریم کو طرح طرح کے پھل خلاف عادت کرتے عادت خلاف معمول دیے جا رہے ہیں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 میرے پاس کہاں سے آئے تو انہوں نے کہا یہ منہ ہی دلّاہ ہیں اللہ کی طرف سے ہیں ان گلو کو نہیں کرد نے اپنے رب سے دعا مانگی عرض کی ربی حد لی مل لن قبر سیے با اللہ مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا کی صف وہ انہوں نے ذکر کیا ان سمیع سمیر دعا یقیناً تو دعا کو خوب سننے والا ہے سمیر دعا ہوگا اللہ تعالیٰ کی صف اللہ سکھانا ہوا تو نے فرمایا ہے ورلاہ پدروی ہا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو لوگوں نے اللہ تعالی کے ناموں کی تصویریں پھیرنا شروع کر دی کسی کو رزق چاہیے یا جاک یا جاک یا ہزار یا ذاخ وہ تسبیہیں شروع کر دی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 تو ساتھ ہی کہا ان کا سنی اللہ تج سے مانگ رہا ہوں تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے تو میری بھی سن لے یہ انداز اور طریقۂ کار ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے اسماعی حسنہ سے دعا کرنے کا اسماعی حسنہ کے وچیلے اور واسطے سے دعا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی بے شمار دعائیں سکھائی ہیں جن میں اللہ سبحانہ ہوا چاہتا کہ صفاتی ناموں کا وسیلا اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے اللہ انی درم تو نقصی ظلم کا سی رہا میں نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا بہت زیادہ ظلم کر لیا سو فرلی نوکر من وہ رہی اپنی طرف سے مجھے بخشش بخشتا کر مجھ پہ رہن کر کیوں تو ہی بخشنے والا رہن کرنے والا میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بنا کو لا جاؤ پھر تیرے سباب بنا ہو تو کوئی بخشنے والا نہیں مجھے بخش دے مجھ پہ رہن کر تو غفور ہے تو رہی ہے اللہ کی دو صفا غفور ہونا رحیم ہونا اور اس سے پہلے علّہ بلا یا پھر دونوں با اللہ تیرے سوا کوئی دنوں کو بخشتا نہیں سید السطار میں بھی یہی کرے ما تو یہ اللہ سب و ہوا تو اعلیٰ کے باعث حسنہ سے عصمہ کے ذریعے اللہ سے دعا مانگنے کا انداز اور طریقہ اقبال ہے تو زکری علیہ السلام سلام نے بھی وہ مریم کی قلامت دیکھی اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق ملتا انہیں دیکھا تو فوراً وہی پہ اللہ تعالی سے دعا مانگی جب دعا ہوئے کہ اللہ مجھے بھی اپنی جناب سے دے ان کا سمی دعا یقیناً تو ہی دعا کو خوب سننے والا ہے سنادت ملاسو <الْمِحْرَاد> و سرات و اسلام نے دعا کی اس کے بعد الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ وا امویسلی فِي خراب <الْمِحْرَاد> فرشتوں نے انہیں آواز دی اور جبکہ وہ محراب میں حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے محراب کے بارے میں پہلے بھی وضاحت کی کہ محراب سے مراد یہ جس طرح آج کل ہمارے یہاں مساجد میں محراب بنائے جاتے ہیں یہ نہیں بلکہ یہود و نصارا عبادت خانے میں عبادت گاہ میں ہی عبادت کے لیے الگ کمرے گزرے بناتے تھے ذرا اونچی جگہ تو جو عبادت کرنے کے لیے لوگ آتے ٹہرتے عبادت گاہ میں تو وہ تھے وہیں پر ٹہرتے اور وہیں پر الگ ہو کر اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ ہو و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے عبادت خانے میں نماز پڑھنے کے دوران ہی فرشتوں نے پکارا اور آواز دی اور کہا ان اللہ اندر کا بھی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 اپنے آپ پر بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے اپنے آپ پر ضبط رکھنے والے حصور رکنے والے ضبط رکھنے والے اس کا معنی ہم کرتے ہیں کہ عورتوں سے بے رغبت یہ معنی بھی کرتے ہیں حصور کا وہ نبی نقال اور نیک لوگوں میں سے نبی یہ چند استفاع ذکر کی یلیہ صلاف سلام اب یہاں پہ دیکھیں کہ یعنی پیدائش سے پہلے ان کا نام رکھا جا رہا ان یوگ شروع کا اللہ نے نام رکھا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 ملو مین سید صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میری اتنی بھی شوقنیں ہیں سب کی کُنیتیں ہیں میری کنیت نہیں آپ نے فرمایا تو اپنے بھانجے عبداللہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی ہے اس کے نام پہ کنیت رکھ لے ان میں عبد اسفاق بن سے ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ عبداللہ عبد اللہ بن سلئی عبداللہ رب عبدالرحمان یہ دو نام اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب اور پسند تو میں پھر تو اپنی کنیت امی عبداللہ رکھنے اولاد نہیں تھی کنیت امی عبداللہ رکھ کنت بھی رکھی جا سکتی ہے نام بھی رکھا جا سکتا ہے بچے کی ولادت اور پیدائش سے پہلے کالا ربی انا یقینی گولا ہوں وہ قدبال برو وہ مر آتی آ ربی اے میرا رب انا یقینی لی میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا وہ قدبہ مجھ کو بڑھاپا آن پہنچا ہے وقت بالا گانی اور مجھے پہنچ چکا ہے الکی بڑھاپا ومراتی مراسی اور میری بیوی بانچ ہے بالا فرشتے نے کہا کزالی اللہ یہ ما یشا اسی طرح اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے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 ایک تو دعا کی فوری قبولیت یہ بتا ہے ناممکن آپ میں سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگے فوراً ہی قبول ہو جائے عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے فوراً دعا قبول ہوئی اور تو بشارت پر نے تعجب ہوا کہ عجیب بات ہے کہ دعا بھی کی اور پھر تعجب بھی کرنا شروع کر دیا بہرحال یہ ان کا تعجب اپنی جگہ بجا تھا کہ ظاہری یہ کوئی نہیں تو فرشتے نے آگے سے کیا کہا کدا نکلوا ہوئے اللہ تعالیٰ کا جو چاہتا ہے پر گزرتا ہے اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کالا رب الحا اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے اے میرے رب بنا دے میرے لیے آیا تن کوئی نشانی کالا فرمایا آیا کا تیری نشانی یہ ہے اللہ من ثلاثت اللہ رمضان کے تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا اللہ رمضان مگر اشارے سے رب کا کثیرا اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر بہت زیادہ یاد کر وہ سب شام اس کی تصویر بیاان کر زکہیا کا تعجب اس حد تک بڑا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و ہوا سعالہ سے اس کی نشانی کی درخواست کر دی کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہونے والی مجھے کیا کیسے پتا چلے گا کہ واقعی میں صاحب اولاد ہونے والا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک صحیح سالم ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکو گے ہاں ہاتھ کے اشارے سے یا انگو کے اشارے سے اشاروں کے ذریعے بات کرو گے بیماری کوئی نہیں صحیح اور سالم لیکن زبان سے بول نہیں سکو گے نشانی بھی اللہ تعالی نے کیسی پھر بتا دی اور پھر ساتھ کا کہا وقت کا کسی اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کیجئے کیونکہ زبان سے تم بات کر نہیں سکو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور تو وہ سب کے پھر اشیون عبکار اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتے رہو such